أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة بَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَغُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَالنَّجْحِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ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 مَا, ما مبارک میں اللہ کریما کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کو جب عہد میں نقصان کا سامنا ہوا تو اس وقت ان کے دل پریشان تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین اسی حالت میں ان پر نیند تعریف فرما دی پریشانی کی حالت میں آپ کو پتہ ہے بندہ پریشان ہو خیالات منتشر ہوں بندے کو نیند نہیں آتی جاگتا رہتا بندہ پریشانی کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دو عظیم موقعوں پر جیسے بدر میں ہوا بدر میں دشمن سامنے ہے ان کی تعداد تین سو سے کچھ زائد ہے اور دشمن جو ہے اس کی تعداد ہزار ہے ان کے پاس اسلح نہیں ہے وہ اسلح سے لیس ہیں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ پینے کے لیے شراب بھی ساتھ لائے ہوئے ہیں دس دس اونٹ جو ہے وہ ایک ایک وقت میں ذبح کر رہے ہیں تو ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے رات کے وقت صحابۂ کرام مردوان پر نیند تاری فرما دی بدر میں بدر میں نیند تاری فرما دی سارے سوئے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی کہ بے فکری کی نیند سوئے ہوئے ہیں یہ بات بھی انہیں پریشان کر گئی ایک تو لوگ تھوڑے اوپر اسلحے سے خالی اوپر سے نیند آئی ہوئی سب کو یعنی دشمن کو یہ بات بھی پریشان کر گئی جیسے کوئی بندہ کسی سے جلتا نا وہ آگے تھوڑا سا اس کے سامنے ہنس دینا اسے اس کا ہنسنا بھی برداشت نہیں ہوتا کہتا ہے بڑا بد دماغ بندہ یار ہنسے یار ایسے ہی جلتا رہ گیا وہ تو ان کو یہ بات بھی تکلیف میں مبتلا کر گئی کہ کچھ ہے نہیں ان کے پاس اوپر تو سہی ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کے خیالات جو منتشر ہونے دینا ان سب کو جمع کر دیا رب تعالیٰ کی ذات پر اور حبیب کریمہ صاحب السلام کے دیے ہوئے وعدے پر یقین کر کے سارے سوئے اور یہی کچھ حال عود میں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے لے لردمان پر نیند تاری فرما دی ایک سیاحی آکر سام کے وہ فرماتے ہیں مجھ پہ اتنی نیند تاری ہوئی ہاتھ میں میں نے اصلہ پکڑا ہوا ہے وہ بار بار یعنی تلوار وہ بار بار میرے ہاتھ سے گر جاتی اتنی زور سے نیند آ رہی بتایا نا کہ اتنے صحابہ کرام لے مردوان شہید ہوئے ہوں اتنے سارے معاملات ہوئے ہوں اور میدان میں کوئی بندہ ہی نظر نہ آ رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اب بتائیں یار کوئی بندہ پریشان ہو اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اپنے اسے تسلی دیتے ہیں آج جو جن لوگوں کو کوڑ چڑی ہوئی نوزوب اللہ سیاب کرام لوان پر یہ آپ کے پڑوس میں بہت بڑا مرکز ہے مودودیوں کا یہ مدودی خود جو ہے نا اس نے نوزالک زبان حال سے یہی اس نے کہا ہے کہ پوری کائنات میں ایک خدا ہے اور ایک میں ہوں جس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا باقی سب پہ اعتراض ہو سکتا باللہ من نظال یہ ایسا بد دماغ بندہ تھا شہابۂ کرام مردمان کو کسی کو نہیں چھوڑا حضرات انبیاء کرام علی مسلمان کو نہیں چھوڑا جی ایسے الفاظ اس نے استعمال کی ابراہیم علیہ السلام پر تنقید ہے تو علیہ السلام پر تنقید ہے انہوں نے یہ غلطی کی تو انہوں نے یہ غلطی کی ایک تو ہی دھلا ہوا ہے پوری کہناک میں معصوم وہ ہیں اور غلطیوں سے پاک تو ہے عجیبت دماغ اور اس کی یہ کوشش رہی ہے زندگی ساری کی صحابہ کے علی مردوان کی جب بات آئے تو اس کے قلم میں زہر بھر جاتا تھا اور اس نے پتہ کیا کہا یہ بیان کرتے ہوئے غزب ہے عود کو بیان کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں لکھا اس نے کہی اور نہیں حضرت اس نے کہا کہ آکل سات اسلام کے صحابہ جو ہیں کہتا ہے سیاحت میں جو شکست ہوئی ہے نا یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ صحابہ سود کھاتے تھے اندازہ لگا کہتا ہے جو سود دینے والا ہوتا ہے نا جو پیسے دے رہا ہوتا ہے ادھار سود پر کہتا ہے اس میں لالچ اس میں یعنی کہ لالچ تما ہرس یہ والی باتیں, باتیں ہوتی ہیں ان میں غصہ ہوتا ہے غہری بات ہے جب دیر کریں گے تو لڑیں گے حسد کینا بغض اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آگے سے لے رہے ہوتے ہیں کہتا ہے انہوں میں لالچ تما ہرس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہتا ہے یہی وہ چیز تھی ان کے اندر کہ اس لیے جناب انہوں نے جناب جا کے نیچے سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ سود پہ پیسے لیتے تھے تو اس لیے جناب نوزب اللہ کے انہوں نے یہ کام کیا تو آگ تو الفاظ اس کے اس کا ہی ایک پیروکار تھا خنزیر اس نے یہ کیا دیا کہ انہوں نے بٹے بٹھا دیا رسول اللہ علیہ السلام کی پوری یعنی کہ نظام کا اس طرح کے الفاظ انہوں نے بولے اب بندہ پوچھے پہلے تو یہ بتاؤ نا کہ سود کی حرمت جو ہے نا کتی طور پر آخری جو حکم آیا سود کا وہ آخر حجت الوداع کے موقع پر آ رہا ہے یہ تین ہجری کو غذبۂ ہے تین ہجری کو غذبۂ شراب آرام ہوئی نا ایسے ایسے کر کے آرام ہوئی نا پہلے میں کہ شراب پی کے نماز نہیں پڑنی بھائی ایسے ایسے کر کے منع کیا بہت سارے اقامات ایسے ہیں جن میں لوگ جو ہے وہ عادی تھے اللہ تبارک وطال نے ایک دم سے نہیں منع کیا آہستہ ایسے تدریجن منع کیا اس طرح کر کے بہت سارے اقامات ہیں وہ ایسے ہی آئے ہیں تدریجن آئے ہیں تو یہ سود کا جو آخری بار اکل سعت السلام نے کھڑے ہو کے فرمایا تھا حجت البدا کے موقع پر عکل صحم نے اپنی وصالشی سے کچھ دن پہلے فرمایا یعنی کہ جلحج کی دس تاریخ کو اکلام نو کو دس کو ختم ارشا پر مارے اکل شام زلحاج ورم سفر ربی البل ربی البل شریف میں آقل کا وصال شریف ہوتا ہے تو یہ کتنے مہینے بنتے ہیں بتائیں بھائی وہ تو, تو کہاں ہو رہا ہے غضبہ ہو تو تین ہجری تین ہجری میں ہو رہا ہے اور آکل صدر ممانت فرما رہے ہیں حجت الوداع کے موقع پر آکل میں بھی جتنے بھی سود ہیں سارے کے سارے میں اپنے پاؤں کے نیچے روند کے جا رہا ہوں سب سے پہلا سود جس کا میں رائے گا کرار دے کے جا رہا ہوں اپنے چچا حضرت باسر رضی اللہ تعالیٰ اس کی حرمت تو کتنی طور پر برابر آ رہی ہے یار اور تم لوگ جو ہے نوز منظال اس کی تو پہلے ہلت تھی پہلے یہ ثابت تو کرو کون سی تاریخ بنتی ہے سوج کی ہرمت کی تو پھر آکل صدم کے سیاح پر احتراب میں کرنا تو اچھا ہم انہی سے سوال کرتے ہیں یہ جو حضرت اقدس بن کے صحابہ پر جھاڑ رہے ہیں ہیں انہی سے پوچھتے کہ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے بدر میں جن لوگوں کی وجہ سے فتح ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی وہ ان لوگوں کے علاوہ کوئی اور تھے یہی لوگ نہیں تھے تو بتائیں نا بھائی بدر تو سال پہلے ہو رہا ہے تو اگر معاملہ یہ تھا سود والا پہلے تو بات یہ کہ کا ابھی تک حکم نہیں آیا کتی طور پر اور دوسری بات یہ ہے کہ رفتار کو تعالیٰ جو فرما رہا ہے بدر میں فتح ہوئی یوم الفرقان کہا گیا بدر کو تو بدر میں لڑنے والے کون تھے وہ یہی لوگ تھے اچھا چلو ٹھہرو میں کون لوگ تھے اود میں کون لوگ تھے جو پہلی بار جو مشرقین وہاں سے میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں ان کے لوگ قتل ہوئے ہیں جو اللہ کو ہم تم رب کے حکم سے قتل کرتے جا رہے تھے وہ سارے بھاگ گیا وہاں سے وہ فتح کین کی وجہ سے ہو رہی تھی اچھا پھر دوسری بات تیسری بات وہ یہ کہ جو وہاں کھڑے ہوئے تھے جبل رمات پر آکر سات السلام کے صحابہ یہ وہی تو تھے یہ پہلی پہلی بار وہی کھڑے ہیں انہیں کی وجہ سے دفاع ہو رہا ہے انہیں کی وجہ سے مشرقین بھاگ رہے ہیں اگر وہ نیچے اتر آئے تو ایک دم سے تمہارے اندر وہ شد والی بات آ جاتی ہے تو سن رہے ہیں یہی قصہ چل رہا ہے یا نہیں ایسا یہی قصہ چل رہا ہے نا اود کا وہی بیان ہو رہا ہے پورے یعنی کہ اس مندر نامے میں کہیں بھی رب نہیں یہ بات نہیں کی کہیں بھی سن رہے سامنے یہ بات نہیں کی پورا ذخیرہ آدی سٹھا کے دیکھ آپ کہیں بھی نہیں فرمائی نہ <سؤال> <سؤال> رب تالا نے فرمائی ہے نہ السلام نے فرمائی ہے آخر تم کون ہوتے ہو اس طرح کی بکواس کرنے والے کنی سمجھ آیا مسئلہ بھائی تو اس لیے ہر بندے پر اعتماد کرنا درست نہیں ہے اعتماد اسی پر ہی کیا جائے گا جو بندہ رسول اللہ علیہ کی شریعت کا تابے دار ہو یعنی شریعت حق, کو حق ماننے والا ہو اللہ تبارک حکامات جو ہیں ان کو من ماننے والا ہو کسی طرح کی کوئی جناب حرکت کرنے والا نہ ہو کہ اپنا مزاج لے کے آ جائے جی میرا دل یہ کہہ رہا ہے جیسے آج کل کے جاہل سوفی کرتے ہیں وہ بھی بہت ساری چیزیں یہ ان کو دیکھ لیں صحابہ کرام پر اعتراض کرنے والے جو پیر بیٹھے ہیں آج کل اکثریت خان کا کی ہو چکی ہے راب ہو چکے ہیں انہوں نے بیٹیاں اپنی شیوں کو دی ہوئی ہیں اب ان سے رشتے لیے ہوئے انہوں نے آج ان کو اعتراض ہے کہ حضرت امیر نے اپنے بیٹے یزید کو بلیاہت کیوں بنایا تھا جی ہاں ہاں کیوں, کیوں کہتے بیٹے تو بانی نہیں سکتا میں نے کہا تمہارے بعد کون بن رہا ہے ہاں بھائی یہ پیر مرتے ہیں یہاں پہ ان پیر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا نوارش بن رہا یہاں گدی پہ اس کا پیر کے بیٹے بیٹھ رہے نا یہ کسی اہل کو بٹھاتے ہیں بھی کسی مرید کو نہیں بٹھاتے ہو تو تمہارے ہاں تم کیسے اعتراض کر سکتے ہو شہبہ پر عجیب کمینے لوگ ہیں ہر پیر لپاڑا ہو کے شاہبا کو بھونک رہا ہے امیر بابے نے یہ کر دیا فلاں کر دیا تو کون ہوتا باتیں کرنے والا سمجھ آ رہا مسئلہ آپ کو اچھا پھر آج کتنے پیر ہیں جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہیں کتنے پیر ہیں جو اسمبلی میں پنجاب اسمبلی ہو صبائی اسمبلی یہ خوریشاہ فیصل امام یہ سارے کے سارے پیر ہیں یہ سارے گدیوں کے مالک ہیں یوسف رضا گیلانی گدی کے مالک ہے شاہ نمرود قریشی گدی کا مالک ہے یہ سارے کے سارے یہ سمسام بخاری کرما والا یہ پیر ہے ابو بکر پیر ہے ابو بکر یہ شرط ہے یہ سارے پیر ہیں آج انہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں انہیں کی گود میں بیٹھے ہیں انہیں کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے زنا کے بل پاس کیا ہوئے ہیں جنہوں نے مرد کے مرد کے ساتھ شادی کے بل پاس کیا ہوئے انہیں کے ساتھ کھڑے ہیں اسی پارلیمنٹ کے رکنا یہ اسی اسمبلی کے رکنا رکن رکن رکن رکن رکن یہ رکنے رکی نہیں یہ اور باتیں کرتے ہیں میری معاویہ پر جی ان کا بیٹا بدکار تھا میں نے کہا تن سا گوش پاک کا بیٹا ہے بھائی تیرے بڑے بھی ہے تو بل پاس کروا دیا بدکاری کا مرد مرد کے ساتھ کر سکتا ہے شادی اور عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے شہابہ پر یار شرم نہیں آئی تجھے کیسی باتیں کرتا ڈوب کے مر جانا چاہیے ان زلیوں کو مدودی جو ہے جس کا اپنا بیٹا پرلے درجے کا کمینہ ہے اسے بھی اعتراض ہے جناب حضرت امیر معاویہ پہ اسے بھی اعتراض ہے حضور کے پہ جو اپنے جناب ناکوں ناک ڈوبے ہوئے گندگی میں انہیں بھی آکل ہے سب شام کے صحابہ پر اتراض ہے وہ جن بل سوتھانے کی وجہ سے اود میں شکست ہو گئی باللہ باللہ من من ذالک ذالک ایسے ایسے کمینے لوگ بھئی پورے قرآن کا ابھی تک یہ وہی چل رہا ہے آگے بھی چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرما دیا ایک جگہ کل آپ نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا قدا فاً انکم، یہ دیکھیں پہلی سطر آج نمبر ایک سو باون میں لکھا ہوا شروع میں والا قدافان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اب آ جائیں نیچے جی آی نمبر 155 میں دیکھیں والا قد ف اللہ عنہم اللہ تعالی نے ایک جگہ خطاب کر کے فرمایا صحابہ کو اور میں نے تمہیں معاف کر دیا جو تم بھولے ہو اور ایک جگہ فرمایا غیبی اشارہ یعنی کہ ذمیر غائب کی آئی والا قد ف اللہ عنہم میں خبردار بولنا میں نے انہیں معاف کر دیا ہے سبحان اللہ اگر بھول ہے ہی تمہارے کہنے کے مطابق تم اسے گناہ کہہ لو او بھائی میرے اکرے سامنے صحابہ میں کوئی بندہ گناہ کرے سنیں ذرا عام بندہ کوئی مسلمان گناہ کرے گناہ کے بعد وہ توبہ کر لے کوئی بندہ اسے توبہ کرنے کے بعد اسے پھر چڑھائے اس گناہ پر اسے آڑ دلائے ہاں بھائی تو, تو وہ سی. میرے آکلے سامنے فبا وہ جتنا مرضی متقی کی کیوں نہ ہو اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ گناہ نہ کر لے اس گناہ میں مبتلا ہوگا پھر مرے گا وہ ورنہ نہیں مر سکتا یہ میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں حقیقت والی بات ہے ایک بندہ تھا اس سے گناہ سرد ہوا اچھا بھلا ایک مولوی اس نے اسے کہا ہاں سنا بیرے. میں نے کہا یار اس نے توبہ کر لی تھی اس نے کہا جی نا دی توبہ بعد میں دیکھا وہی بندہ اسی گناہ میں مبتلا ہو گیا اسی گناہ میں مبتلا ہوئے. اندازہ لگائیں جو بندہ کوئی بندہ گناہ کرے اسی کی توبہ اب بتائیں بھائی یہ بندہ اس نے جو توبہ کی ہے اس کی توبہ تو ہمارے ہمیں تو کوئی پتا نہیں توبہ قبول ہوئی ہی نہیں ہوئی بتایا نا بھائی ہمیں تو پتہ ہے کی توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی لیکن جن کی توبہ قبول ہونے پر رب تبارک مطالعہ واضح دول جگہ پہ ارشاد فرمائے اور نسے صحیح قرآن کی امام الانبیاء پڑھ کے سنائیں خدا ہو ناقلی مام المبی علیہ السلام ہو اللہ فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا میں نے و بارک انہیں اپنی رحمت کی نیند میدان میں, میں کھڑے کھڑے ان پر محبوب علیہ چلو تو سود کھانے سے پاک تھا تو نے کیا, کر دیا ہے؟ کیا ہوا ہے پوری امت کا بیڑا غرق تم نے کر دیا ہے؟ یہ سارے پیر لپاڑے بیٹھے ہیں پوری امت کے بیڑا کر دی ان کو خراب کرنے والے ہم لوگ ہی ہیں ہم نے جو چندے دیے حرام خوروں کو ان کی دین کی خدمت کے حوالے سے ایک صفر بھی کارکردگی نہیں ہے لیکن پورے وسائل اہل سنت کے قبضے میں آج دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں ہمیں لوگوں کی وجہ سے یہ کام خراب ہوا ہے کروڑوں روپیہ ان کے گلوں سے نکلتا ہے ان حرام خوروں کو کس سلسلے میں دیا جاتا ہے بتائیں بدرگ کی جو دینی خدمات تھی اس لیے خدمات اس کی ان کو کیوں بھائی انہوں نے کیا کیا دین کے لیے یہ تو آج بھی جناب ان کے کروڑوں روپئے کے بڑے بڑے جناب ان کے لاکھ اربوں روپئے کے ان کے کاروبار ہیں آپ جائیں ذرا یہ پیر جو بیٹھے نا پنڈی والے سارے پنڈی اسلام آباد کے پیر جو ہے ان کی بڑی بڑی مارکیں مری ہوئی ہیں اسلام آباد آپ چلے جائیں جا کے دیکھیں مری میں ان کی بڑی بڑی جناب کوٹیاں ہیں پیروں کی کوٹیاں اب وہ کرایہ پہ دیتے ہیں کروڑوں روپئے ان کا مہانے خرچے آتے ہیں ان کے ایک جناب 20 بیس ہزار روپے ان کی ایک کمرے کا ایک رات کا رینٹ ہے کس سلسلے میں دیا ہم نے اور یہ وہ طبقہ ہے جن پہ ٹیکس بھی نہیں لگتا کوئی ٹیکس نہیں لگ جاتا ان کی ایسی وہ جناب وہ وائٹ منی ہے جس طرح مرضی چلاتے جائیں مجالے کو پوچھیں ان کو ٹیکس کوئی ٹیکس نہیں بتائیں ٹیکس لگے گا آگے وہیں سے وہیں گیا کہیں کیا پتہ کسی کو کدھر گیا وہ باقی غریب میرے اور آپ جیسے پھنسے ہوئے ایک پیر ہے یہ کا یہ لاہور کے ساتھ ہی اس کے مرید آیا آیا آیا باہر باہر سے وہ گاڑی لے پیر گاڑی لے لے کے کے پیر گھر گیا اندر باہر آیا کہتا ہے چھوٹی ہے چھوٹی بچوں کو پسند نہیں آئی اس نے گاڑی اسی وقت بڑا ٹرالا کھڑا تھا اس پہ لادی لہورایا بڑی گاڑی لے گیا انہوں نے کیا ہوں ٹھیک میں نے کہا بتا کس سلسلے میں تھی وہ پیر خود ای ایم ای, ای سوسائٹی میں رہتا ہے وہاں اپنے دادے کی قبر پہ جاتا ہے صرف مریدوں کو لوٹنے کے لیے اور تقریر کرنے بھی کسی غریب گھر میں چلا جائے نا پہلے بیس ہزار روپے کی چیک دیتا ہے ہاں بھی بیس ہزار روپے جمع پھر میرے دوست ہیں تلوک والے انہوں نے اپنے علاقے والے لوگوں کو کہا کہ میرا بھی انہیں بلا لیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں کہنا پیر ہی بلانا ہے پیر ہی مشکل کو شاہ ہے پتہ نہیں کیا بلانا اب وہ گئے جا کے پیر کے پاس تو وہاں پیسے سارے جتنے مرئی تھے نا سارے نکال نکول کے بیس ہزار پورا نہیں ہوا بارہ روپے دیا انہوں نے پیر نے جو کاغ ری ہزار بکایا دو گئے تو میں <laughs> <laughs> نے کہا جو پیر تو جو دین کی بات بھی بغیر آٹھ ہزار کے نس نئے وہ گئے جب تقریر کرنے کے لیے وہاں پہ تو روٹی انہوں نے بنا کے رکھی اتنے ڈونگے کہتے پیر نے پورے برتن سمیت گاڑی کی ڈگی میں رکھ دی بھانڈے بھی گئے تھے روٹی بھی گئی انداز انداز انہیں اعتراض ہے یہ میں کہتا ہوں اس میں مولویوں کا بھی قصور ہے مولوی سارے ان ٹٹو پیروں کی شان بیان کرتے ہیں کبھی پیر کے منہ سے بھی مولوی کی شان سنی کبھی مولوی نے بھی پیر نے بھی کہا جناب عالم کی بڑی شان ہوتی ہے حالانکہ عالم کی شان بیان ہوئی ہے ان جہل پیروں کی شان کا ایک با بھی نہیں ہے کہیں پہ کہیں پہ بھی نہیں ہے جن کی شان ہے اور امام بابا ابو نہیں فرماتے ہیں باتیں اگر اس دنیا کے اندر عالم ولی نہیں ہے نا تو کوئی ولی ہے ہی نہیں اور عالم جو ہے نا عالم کو ہماری قوم کبھی بلی نہیں مانے گی مولوی کو, نہیں ہیں. کو بندہ اپنی چھپانا چاہے نا. مسجد کا مولوی بن جائے کوئی بلی نہیں مولوی... پڑ کے سارے مولوی بئیمان بندہ ہی کو نہیں میں کہا ساریاں قبول نے دن ہمیں خود ہی دیکھنے پڑ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھ خود کاٹے ہیں ہم جناب علائی پڑھ پڑھ پڑ کے ان جاہل کتوں کی شان بیان کی جو زلیل تھے جو دین کے دشمن تھے جو شہابہ کو بھونکنے والے کتے تھے اور ان کے یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں نا کتے یہ کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں امام فتح عریضت فرماتے ہیں اتنے جو بندہ حضرت امیر میر رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط بات کرتا ہے نا وہ یہاں کا سادہ نہیں ہے نہ وہ بولی ہے نہ وہ گلتریہ ہے نہ کوئی اور ہے پستہ ہے بلکہ میں وہ جہنم کا کتا ہے وہ کون ہے جہنم کا کتا ہے تو بتائیں بھائی اب ان کو جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے بھی امام شاہ خفاجی کے حوالے سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں باتیں وہ جہنم بھی عام جہنم نہیں جہنم کے بھی طبکے ہیں ہیں جی جہنم جو ہے میں اس کا کتا جو ہے وہ ہے یعنی جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کو بہنتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق اب یہ دیکھیں گی اللہ اتبارک و تعال نے ارشا فرمایا سبحان اللہ کیا یار رب تبارک وتعالى کے ہاں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عزت ہے۔ کتنے وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے وجہ سے حضور کے عشق کی وجہ سے رب کے بھی پیارے ہوں گے۔ رب کے بھی محبوب ہوں گے کہ رب تبارک وتعالى عین پریشانی کی حالت میں انہیں نیند سلا رہا ہے۔ اللہ اکبر دو گرو کی رب تعالی نے اس وقت بھی اللہ تعالی نے ارشاد میں سمانزل سم علیکم من بعد الغم میں میں اتنے بڑے غم کے بعد ہم نے امنہ چین نازل کر پر۔ نعاس یغشا طائفۃ من اس نید نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا ڈھانپ لیا نی رکھا بڑی جا رہی ہے کے ساتھ میں نے لیا اور قد ایک گروہ بےچارا پڑا تھا انہیں نیند نہیں آ رہی تھی ان کو مختلف خیالات وسط سے لو مر گئے لٹے گئے جو ٹھکے گئے ایسی اللہ اکبر اللہ تبارک نے فرمایا ایک گروہ نیند کی نیند میں سکون میں اور ایک گروہ جو ہے انہیں نوزال جاہلیت والے نہ حق خیالات آ رہے ہیں وہ بھی رب کے بارے میں نوز رب کے بارے میں کہ رب نے وعدہ کیا تھا مدد ہوگی کیا مدد ہوئی ہماری رب نے کہا تھا کہ فتح ہوگی تمہیں کہاں فتح ہوئی ہے یہاں ہم آئے تو ستر بندے مارے مارے گئے وہ یہ باتیں کر رہے تھے رب کے بارے میں یعنی انہیں نیند نہیں آ رہی تھی بندہ جو پریشانی رہتا ہے رب تبارک نے ربت فرمایا آگے وہ کہتے ہیں کیا کیا وہ اس معاملے میں ہمیں بھی کوئی اختیار ہے یعنی یہ جو جملہ انہوں نے کہا ہے نا اس میں دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمیں کوئی اختیار نہیں جو مالک نے لکھا تھا ہمارے ساتھ وہی ہوا ہے یہ مانا ٹھیک ہے یہ مانا ٹھیک ہے اس میں کوئی ایپ والی بات نہیں ہے لیکن وہ جملہ بول یہ رہے تھے حقیقت میں مراد ان کی اور تھی مراد ان کی اور تھی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ وہاں سے نہ نکلو مدینے سے مدینے میں ہی رہو اب مدینے میں نہیں رکے وہاں سے بہر آ گئے ہیں اب یہ بندے مارے گئے ہیں سارے ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہماری تو کوئی سنتے ہی نہیں اگر سنتے تو یہ نہ یہ حال نہ ہوتا ہمارے ساتھ یہ دیکھیں جی اللہ تعالی نے ارشا فرمایا کل ان لمح الرحول اللہ ہاں حبیب آپ فرما دیں معاملہ سارا حکم سارا اختیار سارا رب کے پاس ہی ہے ہاں؟ اللہ تعالیٰ نے اوپر اوپر سے بڑی عارفانہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کہہ رہے کا میں کہ حبیب پیارے آپ کی بارگاہ میں آکے کے اوپر اوپر سے باتیں جو کر رہے ہیں نا یہ اور ہیں جو اندر چھپائے بیٹھے ہیں وہ اور ہیں اندر وہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ اگر رب تعالی بیان کرے گا اندر باتیں اور تھی وہ رقت بارے کو بتا بیان کرے گا وہ اندر باتیں کیا تھیں ہا ہونا وہ کہتے ہیں اگر یہ معاملہ ہمارے بس میں ہوتا تو ایک بندہ بھی یہاں قتل نہ ہوتا ماںلنا ہا ہونا ہم یہاں مارے نہ جاتے اگر یہ معاملہ ہمارے سپورٹ ہوتا یعنی جو نوز بلے وہ کہنا یہ چار ہیں منافقین یہ جو سربراہی رسول اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھی اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو کوئی بندے نہ مرتے نوز بلیہ اعتراض دیکھے کیسے کر رہے ہیں حضول کی ذات پر کل شام کو لے کے یہاں آ گئے ہیں اس لیے ہم مارے گئے ہیں اگر یہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار ہوتا ایک بندہ بھی نہ مرتا سارے بندے محفوظ ہوتے یہ کی سوچ ہوتی ہے ہر دور میں یہی ہوتے ہیں افغانستان پورا مروا دیا کہتے ہیں یار دیکھو جنرل مشرف نے کتنی مہربانی کی ہم پر انہیں اگر ہم نہ مانتے اس نے انڈیا کو ساتھ ملا کے ہم پہ حملہ کر دینا تھا ہمیں مروا دینا تھا اس نے بڑی دناائی والا فیصلہ کیا کہ اس نے اڈے دیے امریکہ کو اس نے کہا انہوں نے رگڑ دو ہمیں چھوڑ دو بچ گیا ایسی بات ایسی منافع کیسا ہی ہوتا ہے وہ کہتا ہے معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو ماں کترنا ہا ہونا یہاں کوئی نہ مارا جاتا کوئی بھی قتل نہ ہوتا رب تبارک کو بتا رہے کیا ارشا فرمایا اللہ اکبر رب تبارک کو بتا رب تو پھر رب ہے نا جی اللہ تبارک بتار نے فرمایا کن كن لو کن فی بیوتکم فرمایا حبیب آپ انہیں فرما دیں اگر تم گھروں میں بھی پڑے ہوتے نا تم مان؟ گھروں مانسان میں بھی پڑے ہوتے اپنی مرنے کی جگہ پر ضرور آ جانا تھا ایسے سلمان علیہ السلام بیٹھا سامنے انسانی شکل میں دیکھنے لگے مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے آپ ہوا کو حکم دے مجھے ہندوستان پہنچا دے آپ نے ہوا کو کہا ہوا لے کے ہندوستان آ گئی اسرائیل السلام سے پوچھا سلمان علیہ السلام نے کیا ہوا ہے انہوں نے کہا جی اللہ تعالی نے مجھے فرمایا تھا اس کو ہندوستان میں مارنا ہے میں نے دیکھا ہندوستان میں ہے نہیں آپ کے پاس بیٹھا ہے تو اس نے خود ہی بندوبست کیا وہاں پہنچنے کا تو یہ جہاں پہ اس نے مرنا ہونا پہنچنا اس نے کچھ ہوتا ہے ہاں یہ تبارک و وطار نے پہلے لکھ دیا کہ اس نے کہاں مرنا ہے تو وہ وہیں پہنچ کے جتنا خون اس کا وہاں بہن ہے یا اس نے موت ہی مرنا ہے تو وہی مرتا ہے کہیں اور نہیں مر سکتا تو رب تبارک و وطار نے فرمایا یہ بھی تمہارا لکھا ہوا ہے اگر تمہاری موت یہاں لکھی ہوتی تو جتنے لوگ اندر پڑے تھے نا مدینے میں تو مدینے سے باہر نہ بھی آتے جن جس جس نے مرنا تھا اس نے باہر آ ہی جانا تھا وہ چاہے کسی ضرورت کی وجہ سے آتا یہ ویسے ٹیکس کی وجہ سے باہر آ جاتا ہے اللہ و تبارک نے ارشاد فرمایا ما کہ یہ جو ہے نا تمہیں مدینے سے باہر نکالنا یہ بھی ایسے نہیں تھا یہ بھی تمہاری ازمائش تھی والا صدور کم اللہ تعالی یہ چاہتا تھا تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کی ازمائش ہو جائے یو محص معافی قلوب کم اور تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے وہ, جو ہے وہ نکھر کے باہر آ جائے دلوں میں جو ہے وہ نکھر کے باہر آ جائے اب بتائیں نا بھائی ایک تو وہ یعنی کہ جب شیاب کرام ربردوان کو نقصان ہوا میں نے پہلے بھی بتایا تھا تین گروہ بن گئے تھے ان کے کیسا امتحان ہوا ان کا آل ایمان علیحدہ ہو گئے منافق علیحدہ ہو گئے اور یہ جو رات کو سو رہے ہیں ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات ہے یا دن جو بھی وقت ہے نیند ان پر تاریخی تبارک و تعالیٰ نے تو اس نیند کی شابس ہوئے ہیں اور یہ جاگ کے آپس میں ایسی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ہم ہماری مانی جاتی سربراہی ہمارے ہاتھ میں ہوتی لیڈری ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا یہ صرف اور صرف تمہارے امتحان کے لیے تھا یعنی کہ مدینہ منورہ سے باہر نکلنا اور یہاں آنا واللہ علیم بذات السلور اللہ تبارک و تعالی دلوں کی باتیں جاننے والا ہے یعنی رب تو جانتا ہے رب تبارک و تعالی چاہتا یہ تھا تم جو ہے لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جاؤ تمہارے منافقت ان کے سامنے بھی کھل کے آ جائے آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوا مِنْكُمْ يَوْمَلْتَقَ الْجَمْعَانِ گروہ جب دو ملے آپس میں وہ لوگ جو تم میں سے لوٹ کر جانے لگے کیوں جانے لگے ان شیطان شیطان نے انہیں پھسلا دیا ان کے بعض کسب کی وجہ سے یعنی کہ وہ جو ان کے ان سے معاملہ ہوا بھول ہوئی اللہ تبارک تعالی نے فرمایا اس وجہ سے وہ بھول گئے باقی رہی بات ولاکت اف اللہ اللہ تعالیٰ نے موافر جتنے مرضی بھول ہو اب اس کا ذکر کرنا جائز ہے امید نہیں ہے صرف دوران تعلیم ذکر کرنا جائز ہے لیکن ان پر یعنی کہ اعتراض کرنے کے لیے ان کی ذاتوں کو مبحث بنانے کے لیے ان کی ذاتوں پر باس کرنے کے لیے لوگوں کی دلوں میں ان کی عزت و بکار گھٹانے کے لیے بیان کرنا سخت آرام ہے کیا امید ہے امید سخت آرام ہے اس طرح کر کے کئی سارے جو ہیں وہ بھی مولا علی ردی اللہ حضور حضور کی بارے میں ایک کے بارے میں بکواس کرنا اپنی آخرت خراب کرنے والی بات ہے اس لیے ہم تو غلام ہیں بھی حضرت مولانا جامع رحم اللہ نے میں میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول علیہ کا میرا تو اٹھائی تو کیا ہے ہے جو اسلام کے صحابی کا جو غلام ہے نا، جب تک اس طرح کی محبت کا طریقہ اور برتاؤ نہیں رکھا جائے گا اکالیہ السلام کے صحابہ کے نام لے مرزمان کے ساتھ اس وقت تک شخص آدھی رہے میں انہوں نے تو کمال کر دی آپ فرماتے ہیں کہ میں فرماتے ہیں صحابی حضور کے صحابی کے دروازے پر جو کتا بندہ ہوا نا حضور کے صحابی کے دروازے پر جو کتا بندہ ہوا ہے فرماتے میں تو اس کا بھی غلام ہوں بتائیں بتائیں غوث پاک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا حرتمیر معاویہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلے نہ کہیں حضرت تمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سواری گزر رہی ہے تو امامہ اتار کے بیٹھوں تاکہ ان کے گھوڑے کے پاؤں کو لگنے والی مٹی میرے سر میں پڑے تو رب کی بارگاہ میں دعا کرو مولا تیرے حبیب کے صحابی کے گھوڑے کے پاؤں کو لگی مٹی میرے سر میں ہے اسی کی برکت سے میری بفر فرمات ہے بتائیں, بتائیں یہ غوث پاک فرما رہے ہیں آج بھی معاویہ کو بھی بھونکے اس کے مطلب ہے گیارہویں اس نے نہیں کھائی کچھ اور ہی کھاتا رہا اس کے مریض سود خور تھے سود والے پیسے اسے دیتے رہے اسی پیسوں سے گیارہویں کھائی ہے اس نے اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیقت